عثمانی حملہ وروں نے شہر پر زور دار حملے کیے اور موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پروانہ اسلام پر نثار ہوتے رہے ان فدائی حملہ وروں میں خود سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا نام بھی سر فہرست ہے بیزنتینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوا مردی کا ثبوت دیا بیزنتینی بادشاہ نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور اس کے شہریوں کو اس بلا سے نکالے کے لیے اسے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے بدلے مال و دولت اور کئی دوسری طرح سے پیشکش کی لیکن سلطان فاتح رحمت اللہ علیہ نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر سلطان کے حوالے کر دے سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی گرجا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا اپنی شہنشاہی یعنی قستانیہ کا شہر میرے حوالے کر دو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آب نا شاخ زریں چونکہ بےزنتی بحریہ کے قبضے میں تھی اس لیے محاصرہ نامکمل تھا ایک طرف سے راستہ بےزنتیوں کے لیے کھلا ہوا تھا جہاں سے ان کو کمک اور امداد مسلسل پہنچ رہی تھی لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملے کر رہا تھا یعنی چری فوج جو کہ ترکوں کی خصوصی تربیت یافتہ فوج تھی اس کی بہادری دیکھنے کے قابل تھی توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے تھے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے 18 اپریل کو عثمانی توفانے نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا مسلمان مجاہدین اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی کئی مسلمان فوجیوں نے کمن ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا دونوں طرف کے بہادر جواب مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا مغربی فصیل میں پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی نیزہ زنی اور رال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا رات کا اندھیرہ آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہے ہیں عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ ذریع تک رسائی حاصل کرے جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا لیکن مخالف فوج اور ان کی بحریا نے مسلمانوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بیزنتی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق آب ہوئے یہ کوشش بھی ناکام رہی اور بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا